پر میں منظل یقر کون ہے جو اللہ کو قرض دے غریب ہم سے قرض مانگتا ہے خدا بڑے قبیض تھے پوترے کو بھی تنگ کیا اب خدا کو نہیں چھوٹ دے اب بھی یہ کبھی نے کہتے ہے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 اور ان کے باپ دادا جو قتل کرتے تھے نبیوں کو اور اس کے اوپر یہ راضی ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں اور قیامت کے دن ڈنڈے ماریں گے سو سا نق تو وہ ابھی لکھ رہے ہیں ما قالو ان کی اس بات کو ما مسری ہے سا تو وہ قولا ابھی لکھ رہے ہیں ان کے قول کو اور قتل کرنا ان کا نبیوں کو ناحک اس کو بھی لکھ رہے ہیں وہ نقول و زو کو عذاب ہری <الْحَرِي> انجام گستاخی اس گستاخی کا انجام یہ ہوگا کہیں گے ہم کیا مر کے دن کہ چکھو عذاب کس کا آگ جلانے والی کا ذال کا بیما قدمات عذاب یہ اس سبب سے ہے کہ مقدم کیا تمہارے ہاتھوں نے یہ برائیوں کو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 ایک بادشاہ سزا دیتا ہے اس کی سزا کیا ہے وہ بہت بڑی نہیں ہوتی تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی ظلم نہیں کرتے بال فرد اگر اللہ تعالی کی طرف سے ظلم ہوتا تو پھر اللہ تعالی ظالم ہوتے یا ظلام ہوتے پھر تو ساری کائنات کو ایک منٹ میں تباہ کر دیتے اس لیے ظلام کہا گیا ان کی شان کے مطابق اب بات یہ سمجھے ذہن میں بیٹھی ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتے بے فن ظلم کرتے تو کیا ہوتے پھر چھوٹے ظالم نہ ہوتے کیا ہوتے اللہ صلی اللہ سلام نہیں اللہ, اللہ وین کالو یہ بھی وہ شکوہ ہے ان کا کن کا یہود کا شکوہ ہے نا جو پہلے آ رہا ہے یہودوں کو جب کہا گیا نا کہ حضور کے ساتھ ایمان لاؤ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 یہودی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے آدر ہمارے یہ کہ نہیں مان لائیں کہ واسطے کسی رسول کے یہاں تک کہ لائے ہمارے پاس قربانی کے کھا جائے اس کو کیا آ یہ سمجھیے بات آگے جی کل جواب شکوا آپ فرما دیجیے تاکہ آئے تھے تمہارے پاس رسول مجھ سے پہلے در الواض لے کے اور ساتھ اس چیز کے جو کہی تم نے کون سی چیز قربانی کو آگ جلا دے بس جو قتل کیا تھا تم نے ان کو غیر ہو تم سچے قتل کر دیا تو کس منہ سے کہتے ہو فائن فین کا تسلی خاتم الانبیاء اے میرے محبوب پاس اگر جٹ ہیں تجھ کو یہ شرط ہے اور جزا کیا معذوف ہے فلاطا حسن پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہو فائن قبضب کا فلاطا حسن پس اگر جٹلاتے ہیں تو بہت آپ غم کی نہ تقزیب, تقزیب کے مبان موجود تھے پھر بھی جٹلائے گئے موانقی جٹلائے گئے بہت سے رسول تو اس سے پہلے لائے تھے وہ موج بیانات کے نیچے دیکھو موجود یہ موان آج تقزیب ہے نمبر ایک موجات لائے و بزر نمبر دو صحیف والکتاب المنیر نمبر تین کتاب روشن لائے اب تین موانے موجود تھے پھر بھی تقزیب کی انہوں نے جٹرا دیا کل و نفسن زائقت الموت مضمون جہاد دوسری بار پہلے بھی مضمون جہاد آ گیا تھا نہیں وہ غزوہ اوہد بدر کی کہانی اب آخر کے اندر وہی مضمون جہاد ہے غزبائے بدر عہد وغیرہ مضمون جہاد مضمون جہاد دوسری بار جی پر میں جہاد کرو بہت اپنے وقت پہ آنی ہے ہمیشہ زندہ نہیں رہو گے ہر جی چکھنے والا ہے موت کو اور سوائے اس تنی پورے دیے جاؤ گے بدلے اپنے دن قیامت کے جہاد کا بدلہ شہادت کا تو منظو ذیانی یہ تفصیل جزا ہے کیسے بدلہ ملے گا تفصیل جزا جو شاہ دور رکھا گیا نار سے داخل ہوا بیشت کے اندر تو کامیاب ہو گیا یہ دنیا تو چند روزہ بہار ہے اور نہیں دنیاوی زندگی مگر اسباب دھوکے کا دھوکے کا اسباب وہ دوکھے کا اسباب نہیں میں تمہیں ایک چیز دے کے کہوں یہ لو پھر چھین لوں یہ کیا ہے تو تمہیں یہ محلات مل رہے ہیں باغات مل رہے ہیں ایشوارام مل رہا ہے پھر تم مر جاتے ہو دیں وہ تمہیں دے کے چھین لی گئی مر جاتے ہو غفلات یہ تیری ہستی نہیں دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں جائے و عشرت تو مستی نہیں ایک دن مرنا ہے آخر بہت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر بہت ہے نہیں دنیاوی زندگی مگر اسواب ہے لتوبلفیم والم یاداں ہر دو مضمون جہاد و انفاق یہ پہلے سر مضمون جہاد کا یادہ تھا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 بکواس کرتے رہیں گے تمہارے خلاف جیسے آج کل بکواس کرتے ہیں کہ ملا دہشت گرد ہے وہ کرتے ہیں نہیں تو یہی صرف بکواس کریں گے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وائن تصبر کو غور کرنا جی او غزوائے اوہ دو بہادر سے پہلے کیا تھا دو شرطیں تھیں جہاد کے لیے کون سی صبر اور تقویٰ آیا ہے نا اب آخر میں بھی وہی کیا ہے صبر تقویٰ ہے تو آخر کو ماکبل کے ساتھ ہو گیا ہے نہیں اور اگر صبر کرتے رہے تقوی اختار کرتے رہے ہمت لیتا ہوں زاجر لکھو جی زاجر برائے احبار روحبان وہ مولویوں کے جو پیر یہود کے جو مولوی اور پیر تھے ان کو زاجر ہے احبار کیا تھے جی یہود کے مولوی روحبان کیا تھے یہود کے پیر زاجر برائے اخبار روحبان یہود کے مولویوں اور پیروں کو زاجر ہے بھائی اللہ نے جو ہمیں کتاب کا علم دیا ہے تو یہ کتاب کے سارے مضامین پہنچائیں ہم یا نہ پہنچائیں یا کچھ چھپا دیں تم اللہ کا کرم سمجھو میرے بھائی ہو رات میرے پاس ٹیلی فون آیا کوئٹے سے میں نے کہا جی رپورٹ پیش کرو کہنے کا استاد جی میں صورت آراف تک پہنچ چکا ہوں کوئٹے دو جگہ یہی تفسیر پڑھی جا رہی ہے میرے دوست پڑھا رہے ہیں جاگر وہ کہنے لگا کہ میں صورت آراف تک پہنچ چکا ہوں نہ صورت عراف نہیں صورت نسا آج نسا شروع کروں گا کوئٹے والا کہنے لگا سمجھا جی تو میں نے کہا الحمدللہ میں بھی سورت نسا شروع کروں گا ابھی ختم ہوگی نا اچھا پھر اور ٹیری فون آیا گکھڑ سے جہاں حضرت مولانا سرفراز تھا رحمتہ اللہ کا گھر ہے نا وہاں بھی دورہ پرانا شروع ہے وہ بھی پچھلے سال سی گئے تھے طرز اور سی ڈی وغیرہ میں نے مہیا کیا ہے میں نے کہا آپ رپورٹ پیش کریں انہوں نے کہا سورج نساء شروع کریں گے انہوں نے کہا سورت آراب شروع کریں گے میں نے کہا الحمدللہ اسی طرح دو جگہ میں افتتاح کر آئے ہوں پتہ آپ کو بہاول پور بھی اور بہاڑی بھی وہاں سے بھی رپورٹ لینی ہے یہ اس کریم کا کرم نہیں ہے کہ ہر جگہ قرآن کی تفاسیر پڑھی جائے ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہو جو کچھ کے ہوا ہوا کرم سے تیرے اور جو کچھ کے ہوگا تیرے فضل سے ہوگا اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے رپوٹیں آ رہی ہیں اسی طرز کے اوپر تو کتنا ہمارا دل خوش ہوتا ہے کہ اے اللہ ان چشموں کو آپ ہمیشہ کے لیے دائمو قائم رہ اور ہمیں ان اور دنیا کی جو پریشانی ہے ان سے ہمیں محفوظ فرما دے تو میرے بزرگوں آپ سے بھی عہد لیا جا رہا ہے کہ آپ بھی قرآن کو مکمل پہنچاؤ گے دنیا میں پہنچاؤ گے یا نہیں یہی عہد ان سے لیا گیا تھا یہ زاجر ہے برائے احبار و رحبان یہود اور جب لیا اللہ نے پختہ وعدہ ان لوگوں سے جو دیے گئے کس کو کتاب یہود و سارا کے مولوی پیر لاتو بیہ تشریح میساک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 غلط مسئلے بتائے کتابوں کو چھپایا حضور کی بشارتوں کو چھپایا بس بری چیز ہے جو خرید کر رہے ہیں غلط بند اللہ پھر یہ غلط مولوی اور پیر ہیں نا غلط فتوے بھی دیتے ہیں اور پھر غلط فتوے دے کے خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہم؟ خوش ہوتے ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ دیکھوئے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 نیک کام نہیں کرتے تھے نیک کام نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو کہتے ہیں ہماری تعریف کرو کہ یہ نیک کام کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت صاحب ہمارے جو ہیں نا ادھر نماز نہیں پڑھتے مکہ مدینہ جا کے نماز پڑھاتے ہیں وہاں پڑھتے ہیں پھر ان کو کہ کھانا بھی وہاں کھا کے آیا کرے کھانا بھی ادھر کھاتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اس بات کو کہ تعریف کیے جائیں ساتھ اس کام کے جس کو کیا نہیں کہتے نہیں مکہ مدینہ نماعت پڑھتے ہیں فلاں بندہ ہو پس نہ گمان کر ان کو بیچ خلاصی کے عذاب سے عذاب سے نہیں بچ سکتے اور ان کے عذاب دردناک ہے ولی اللہ آباد جو مالکیت باری تعالیٰ کا بیان اور قدرت باری تعالیٰ کا بیان اللہ تعالیٰ جو ان کو عذاب دردناک دیں گے مالک ہے خدا یا نہیں یہ جی؟ جو مالک بھی ہو قادر بھی ہو عذاب دے سکتا ہے یا نہیں اپنی مملوکاتی دوں گئے چل اب جب مالکیت باری تعالیٰ کا اور قدرت باری تعلیٰ کا بیان ہوا یہ توحید ہے یا نہیں اب اس کے لیے دلیل عقلی ہے بس ایک رپورہ ہے دیا ہے پانچ سات من میں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تو اللہ تو مضمون توحید ملک السماوات مضمون توحید نفی خلق اسلام آباد کے نیچے کا لکھنا ہے دلیل کون سی حاجی دلیل کون سی دلیل اقلی آفا کی انفوشی ہاں بے شک بیج پیدا کرنے آسمانوں کے زمین کے اختلاف رات کا دن کا یہ کئی دفعہ پڑ چکے ہیں نہیں البتہ اس میں نشانی اللہ کی قدرت کی باسط عقل والوں کے اول لباب ہیں مستفیدین الدین اللہ دین جذکرون اللہ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 اور غور و فکر کرتے ہیں بیچ پیدا شاہ آسمانوں کے زمینوں کے یقولون ربنا ما خلق کہا گا یقولون مقدر ہے معذوف ہے کہتے ہیں ہمارے پروردگار نہیں پیدا کیا تو نے ان کو اباس لکھو جی اول الباغ کی دعا ربنا کے نیچے اول الباغ کی دعا اے ہمارے پروردگار نہیں پیدا کیا تم نے اس کو عباس آسمان زمین کو پاک ہے ذات تیری پکنا بچاؤ ہم کو عذاب النار سے یہ معروض نمبر ایک وہ دعا میں عرض کر رہے ہیں خدا کے آگے تو معروض نمبر کیا ہے ایک ہے عرض کر رہے ہیں بچاؤ ہم کو عذاب نار سے ربنا انا کا معروض نمبر کتنی دو اے ہمارے پرورجہ بے شک تو جس کو داخل کرے گا نار کے اندر تو نے رسوا کیا اس کو اور نہیں واسطے ظالموں کو مددگار ربانہ یہ معروف نمبر کتنی تین یہ مضمون رسالت کی طرف اشارہ نیچے لکھ لو پہلے توحید تھی اب مضمون رسالت کی طرف اشارہ ہے اے ہمارے پروردگار بے شک ہم نے سنا مناظب ہو جو ندا کرتا تھا تراف ایمان کے کون ہے منادی کون تھے منادی بھی؟ میرے حضرت تھے نا جو ندا کرتے تراف ایمان کے ان آمنو. ندا کا بیان ہے ان مفصرہ ہے یہ کہ ایمان لا ساد ربن کے پا من ام ایمان لائ رب بنا فخر نازلو بنا یہ معروض نمبر کتنی ہے کیا اے ہمارے پروردگار بس بخش واسطے ہمارے کبیرا گناہ ہمارے نیچے لکھو کبیرا گناہ اور مٹا ہم سے سغیرا گناہ ہمارے سیاد کے نیچے سگیرا گناہ بنا مال ابرات اور فوج کر تو ہم کو ساتھ گے کیا ہماری موت نیکوں کے ساتھ آتی ہے کیا وہ ہم جو مریں گے اپنے وقت واقع پر مریں گے یا ان کے ساتھ مریں گے وہ تو پہلے فوت ہو گئے ہیں تو من آپ سنیے اور فوت کر تو ہم کو اس حال میں کہ ہماری شمار نیکوں کے ساتھ ہو مادھو دینہ مال ابرا مال ابرار سے پہلے کیا مقدر ہے مادھو دینہ مال ابرا ہمیں فوت تو کرے گا اپنے وقت پہ لیکن ہماری شمار کس کے ساتھ ہو نیکوں کے ساتھ ربنا واتنا معروض نمبر کتنی اتنے بھائی اے ہمارے دے دو ہم کو وہ ثواب کہ وعدہ دیا ہم کو اللہ السنا تیرے سولے کا اللہ کے بعد کیا مقدر ہے رسولوں کی زبانی یا رسولوں کے اوپر وعدہ کیا ہمارے ساتھ رسولوں کی زبانی یا رسولوں کے اوپر ہاں اللہ السینا وعدہ دیا تو نے ہم کو رسول کی زبانی اور نہ رسوا کرتا ہم کو دن قیامت کے بے شک ان خلاف کرتا وعدے کو کہ مارول نمبر کی دنیا ہے جی پانچ ہے نا تو پانچ دعاؤں کی آبا کے ایجابت ہے پست الحم ایجابت دعا کا بیان پس قبول کی اللہ نے واسطے ان کے رب ان پس قبول کی واسطے ان کے رب ان کے نجے کی دعا کیا فرمایا کہ انی لا ازیو بے شک میں نہیں ضائع کروں گا میں عمل کسی عمل کرنے والا کا تم میں سے چاہے وہ مذکر ہو چاہے کیا مناس ہو برابر ثواب ہوگا وہ کیوں اللہ تساوات اس لیے کہ بعض تمہارا بعض سے ہے تو ہو. تم مناس سے پیدا ہوتے ہو منس تم سے پیدا ہوتے ہیں ایسے نہیں وہ ایک دوسرے سے پیدا ہوتے ہو نا بعض تمہارا باعث ہے پل دینا جرو واخر جو اوساف مقرر بھی ہے اور مضمون جہاج کی طرف بھی اشارہ ہے دونوں چیزیں لکھو او صاف اور مضمون جہاج کی طرف اشارہ جن لوگوں نے وطن چھوڑا نمبر ایک اوساف ہے بوخرے جو نکالے گئے اپنے گھروں سے نمبر دو واہ وضوفی سبیلی نمبر کتنی جی تین ایجاد دیے گئے میری راہ کے اندر یہ اوصاف ہے مقربین کہ بات لو نمبر کتنی چار اور لڑے و کوتلو نمبر پانچ شہید کیے گئے تو یہ اوصاف ہے مقربین کتنے ہیں جی پانچ آ گئے نا ان میں جہاز کی طرف بھی اشارہ ہے یا نہیں کا تل و کوتل کفر انا نتیجہ لکھو یہ جی انجام البتہ ضرور مٹاؤں گا میں ان سے ان کے گناہوں کو اور داخل کروں گا ان کو جنات التجرینات ثواب امن دلہ درا کہ یہ ثواب ہوگا اللہ کی طرف سے اور اللہ نزدیک اس کے اچھا ثواب ہے تو میرے عزیز توحید کا مضمون بھی آ اس اسی رقوع کے اندر رسالت کی طرح بھی اشارہ آ تھا نہیں اور جہاد کی طرف بھی کیا گیا اشارہ آ گیا اور جہاد کے اندر کتنی چیزیں ہوتی ہیں اسارے اس جان اور اسارے اس بات تو چار مضمون تھے صورتع عمران کے کتنے مضمون توحید رسالہ جہاد اور انفاق تو چارے مضمون اس رقوع کے اندر آ گئے ہیں نہیں تو یہ رقوع ساری صورت کا کیا بن گیا بن گیا ہے لا تَقَلُّبُ الَّذِينَ تمبی ہے مومنین و تسلی تمبی مومنین و تسلی بھائی ہم دیکھتے ہیں کافروں کو دوڑتے پھرتے ہیں ہوائی جہازوں کے اوپر کاروں کے اوپر تو فرمایا ان کی یہ دوڑ دھوپ گردش تمہیں مغالطہ میں نہ ڈالے کیا یہ چاند روزہ بہار ہے پھر ان کافروں کے لیے آگے کیا ہے دو تمبی ہے مومنین اور تسلی نہ مغالتے میں ڈالے تجھ کو لا یا حرنا کا کیا معنی ہے نہ مغالتے میں ڈالے تجھ کو گردش تکلوم گردش کافروں کے بھی اشار ہو گئے متعن قلیل یہ چند روزہ بہار ہے پھر ٹھکان ان کا کیا ہے جہن نم ہے اور برا بچھونا ہے لاکن اللہ دینتا بشارت جی بشارت ہے مومنین کو لیکن وہ لوگ جو ڈر گئے ربا پنے سے مدقی واسطے ان کے جنات ان تجری خالدین نفیہ نو ظلم دہ یہ مہمانی ہوگی اللہ کے ہاں سے اور جو کچھ اللہ کے نزدیک ہے وہ بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے وائن من اہل کتاب مدح مومنین اہل کتاب سوال ہوتا ہے کہ اہل کتاب کا خوب رگڑا نکالا قرآن نے کوئی ان میں اچھے بھی ہیں تو فرما دیا ہاں ہاں جو بہت سے برے ہیں ان میں بعض اچھے بھی ہیں یہ اچھوں کا ذکر ہے مد مومنین اہل کتاب اور بے شک بعض اہل کتاب میں سے البتہ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ کے اور ساتھ اس کتاب کے جو تاری کی طرف تمہارے اور ساتھ ان کتابوں کے جو اتارے کی طرف ان کے خاشین اللہ اللہ کے کی لیے کیا کرنے والے ہیں آج کرنے والے ہیں لاش ترون نہیں خرید کرتے بدل آئےت اللہ کے سمن الکلیٰ وہ تو خرید کرتے تھے نا پیسے لے کے اللہ کی ایت کو بگاڑ دیتے تھے یہی لوگ ہیں ان کے لیے ثواب ہے ان کا نزدیک رب ان کے بے شک اللہ جلدی سانپ دینے والے ہیں میرے بہتراں ساری صورت و خلاصہ کس کے اندر آ گیا دی? اور رپو کے اندر آ گیا نا کیا خلاصہ ہے توحید رسالت جہاد اور انفا پھر ساری صورت و خلاصہ اس آیت کے اندر بھی ہے اب غور فرمائیے چاروں مضامین کا یادہ لکھ لو چاروں مضامین کا یادہ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 دشمن کے مقابلے میں صبر کرو یہ مانا لکھو سا بیرو بام کا ہے با مفال کا جان کے لیے آتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں صبر کرو آ, جیسے دشمن ڈٹا ہوا ہے نا تم بھی ثابت قدم رہو شاہ دشمن کے مقابلے میں صبر کرو وہ اصل مرابط کہتے ہیں گھوڑا باندھنا مرابط کے اس کہا جاتا ہے جہاد کے لیے گھوڑا باندھنا لیکن اس سے مراد ہے کہ جہاد کے لیے مستعد رہو تیار رہو تو رابطوں کا میں نے کہا لکھنا ہے جہاد کے لیے مستعد رہو چاروں مضامین آ گئے نہیں توحید بھی رسالت بھی انفاق بھی اور جہاد بھی اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے تنگ تم کامیاب ہو جاؤ ان شاء اللہ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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علمائی کرام کے اصلاحی بیانات لقد اسلام ڈاٹ کام